بس اللہ و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ و رحمۃ الرحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام برادران خواہن تمام شامین کو شوق سے باقی سلام کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے مثلاً کی کے توجہات ہیں اور ان میں سے دس نمبر آج جو ہے اٹھتیس سالوں کی مبارکانہ تک اور درس نمبر سینتیس اس سے پہلے والے درج جو نیت کے حوالے سے تھا نماز کے اندر پڑھی جانے والی اور اٹھتیس نیت کے بارے میں ہے نیتوں کے بارے میں اور تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا تو آزان غلط چونکہ نیت نماز جو ہے نماز کے ایک لحاظ سے شاہ نے شرط بھی قرار دیا ایک لحاظ سے یہ رکن بھی ہے ہاں جی تو لہٰذا نیت نماعت کی جب شرط ہونے کی صورت میں بھی نیت کو ہر صورت میں صحیح ہوگا نیت صحیح نہیں ہوگا تو ہاں نیت کو صحیح الفاظ سے ساتھ صحیح معنی وخوم کے ساتھ ذہن میں دل میں لا کر نیت پڑھی جائے اور نیت کی جائے اور ساتھ ہی جو ہے نیت نماز کا رکن ہونے کے لحاظ سے بھی جب نیت صحیح طریقے سے نہ ہو نیت کے الفاظ سانجھیں اور اس کے قص صحیح طریقے سے نہ ہو تو وہ رکن کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ نیت نماز کے واجبات اور رکن میں سے بھی گیا ہے کیونکہ نماز کے اندر جب آپ کسی بھی نماز میں داخل ہو جائیں گے اس کے شروع میں قامت پڑھنے کے بعد نیت کی جاتی ہے تو نیت جو ہے شروع سے آخر تک آپ کے نماز کے تمام اجزا میں رکع میں قائم رہنا ضروری ہے باقی رہنا ضروری ہے جس طرح خون کی طرح جو تمام اجزاء میں نیت باقی رہتے ہیں یعنی جب آپ چار رکت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکت پڑھتے ہوئے بھی آپ کے نیت یہی ہے کہ میں ظہر کی جو ہے پہلی رکت پڑھ رہا ہوں ظہر کی فرش نماز کی دوسری رقط میں بھی یہی نیت ہے کہ میں ظہر کی فرض نماز کی دوسری رقط پڑھ رہا ہوں اسی طرح تیسری چوتھی رکت اور باقی اجزاء میں بھی جو ہے میں ظہر کے نماز پہلی رقط کی قرآد پڑھ رہا ہوں تو بھی ظہر ہی کی فرش نماز کی رقو کر رہا ہوں سرزا کر رہا ہوں تو اسے ظہر کی فرش کے رقو شرج کر رہا ہوں تشدد پڑھ رہا ہوں تو سلام کہہ رہا ہوں سب اسی زور کی نماز کی ہاں جی تشود سلام پڑھ رہا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نیت تمام اعضاء میں جاری رہتی ہے نماز کی ہاں شروع سے آخر تک لہذا نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ نماز کے ارکان میں سے بھی اور واجبات میں سے بھی کہنا یہ ہے لہذا نیتوں کو صحیح الفاظ کے ساتھ اور اس کے صحیح قص اور ارادے کے ساتھ پڑھا جانا ضروری ہے میں ہمارے فارض نمازوں کی سنتیں اور ان کے نیتوں کی مختصر تجمہ تفصیل سے آپ لوگوں کو لگا. تاکہ جن لوگ کو یاد ہے پتہ ہے وہ اچھا ہوگا جن کو پتہ نہیں ہے ہاں جی جو بہت سے ہمارے جوان برادر جو ہے جوانی میں گھر سے نکلے ہیں اور انہیں دین کی صحیح تعلیمات نہیں ملے اور اس وجہ سے انہیں بہت چیزوں سے وہ نا ہے تو اجہن گرمی نمازیں صبح سے شروع کروں تو صبح کی جو ہے فرش نماز سے پہلے دو رکت سنت صبح فرش سے پہلے پڑی جاتی ہیں صبح کی سنت فرض سے پہلے پڑی جاتی ہیں اور یہ صرف دو رکت ہے اور پہلی رقط میں عالم شریف کے بعد بات کا القافر دوسرے میں سورہ قلو اللہ پڑھتے ہیں اور کسی کو یہ صورتیں یاد نہ ہو تو پھر دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو صبح کی فرض نماز سے پہلے جو دو رکت سنت پڑی جاتی ہے اس کی نیتی ہے اسلی سنت تاخ و سے ملا کے پڑھنا ہے ہاں جی اصلی سنت صبح رق <رکعت> عطینی قربتا <الاللہ> یعنی مانا اس کا ایک اصلی میں نماز پڑھتا ہوں سنت صبح صبح کی سنت کی رکعتین دو رقط رکعت قربۃََََََََََ اللّہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے ليے <سلی> اس قربۃ اللہ جو ہماری تمام عبادتوں میں ہے اور خس نماز كى فرد سنت سب کے اندر ہے کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے واقع ہوتی ہے یہ نماز کے اندر اخلاص کے مقام کو سمجھاتا ہے ہمیں کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں جو ٹیم ٹیم پر پڑھیں گے جماعت سے پڑھیں گے نوافلات کثرت سے پڑھیں گے تو یہ اگر دکھاوے کے لیے ہو لوگ مجھے نمازی کہیں لوگ مجھے کثرت سے عبادت کرنے والا سمجھ کے کریں عبادت کریں یعنی <تصفح> نماز کے پابند سمجھنے کے لیے کریں اور دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے ہم عبادت کریں گے تو وہ سب باطل ہیں ہم وہ ریا میں چلے جائیں گے اور اوچو میں چلے جائیں گے اور شہرت میں چلے جائیں گے ہماری وہ سب عبادت فضول اور لغو ہے اور باطل ہے اس لیے ہمارے ہر نیت کے اندر قلب اللہ یا اللہ میں یہ جو دو رکھت نماز پڑھتا ہوں یہ صبح کی سنت کی یہ صرف اور صرف تیری پاک کی رضا جو کے لیے پڑھ رہا ہوں طب سے قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھو اور میرا اس میں کوئی دنیاوی اغراض نہیں ہے میں شہرت طلب کرنا چاہتا ہوں اس نماز کے ذریعے سے ہاں جی نہ ریاکاری نہ او جب خوش صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہمیں یہی سبق ان نیتوں سے دیتے ہیں زین گرمی لہٰذا نماز اور کوئی بھی عبادت اعتکاف ہو حج ہو جہاد ہو ہاں جی اور صدقہ خیرات ہو ہاں جی فرائض ناول کچھ بھی ہو سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں مخلصین سین اللہ الدین قرآن میں اللہ نے کتنی دین جگہوں پر فرمایا عبادت خالص اللہ کے لئے ہو جاتے جاتی اللہ کے غیر کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں لہٰذا ہمارے ہر نیت کے اندر قربت اللہ اللہ تو صبح کی دو رگا سنت پر کے بعد ہاں جی سنت کے بعد سرد شکر کریں گے اس میں جو دعائیں بھی بعد میں آ رہے ہیں وہ پڑھیں گے ہاں جی سنت صبح کی سردۂ شکر کی اس کے بعد سنت سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ آ, اقامت پڑھ کے صبح کی فرض بھی دو ہی رکھا تھا ہاں جی تو اس کی نیت یہ ہے اسلی فرز وش صبح اسلی فرذ وس ذواد کو سعاد سے ملانا ہے ہاں جی فر وش فرز وش وسلی فرز و صبح ادا الجوبِ قربتا وسلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں فرض و صبح, صبح کی فرض نماز ادا یعنی ادا اس کو وقت کے اندر اس کو انجام دیتے ہوئے لی بھی واجب ہونے کے بنا پر قربتا اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی یہ ہے قرب وطن اللہ یعنی میں قرب الہٰ کی خاطر واجب ہونے کے بنا پر ادا کے طور پر ادا یعنی ادا پہ ہمارے مقابلے قضا کے ہیں قضا یعنی وقت کے اندر جب پڑھ جائیں گے ہر فرض کو تو ادا عن کریں گے وقت سے باہر پڑھیں گے وقت گزرنے کے بعد تو ہم قضعن پڑھیں گے اس ہمارے ہماری نمازوں میں ادا ان کا لفظ ہے یعنی ادا کے طور پر صبح کی فرض نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو یہ صبح کی فرض نماز کی نیت ہے اور پھر صبح کی فرض کے بعد جو دعائیں ہیں اور ظہر میں جو آپ کو ظہر کی فرض نماز سے پہلے ایک ہی سلام کے ساتھ چار رکھ سنت ظہر اس نماز سے پڑھا کرو اس کو ظہر کی سنت کو سنت ظح اربعہ بولتے ہیں یہ ظہر کی فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو جماعت ملنے کی وجہ سے پہلے نہ پڑھ سکا تو فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح زہر کی جو بات کے جو چار رکھت ہیں وہ آپ زہر پہ لیں اور پڑھیں فرض سے پہلے پھر جو ہے یہ چار رکھت سنت پڑھیں اس کے بعد فرض بعد میں پڑیں یہ بھی جائز زہر کی سنت میں کافی گنجائش ہے تو ظہر کے اربا کی نیت یہ ہے چار یعنی چار اس چونکہ یہ چار رکت ہے ہم اس کو اربا بول دیتے ہیں اسی رکعت کی تعداد کی نیت پر تو اس کی نیت یہ ہے وسلی سنت تز ظہری طاق و سے ملا وسلی سنت ظہری ارب عرق ارق آتن قربت اللّہ میں نماز پڑھتا ہوں سنت ظہری ظہر کی سنت ارب عرق آتن اروا چار رق اس میں جب اروا انگلش تو رکتین نہیں بولنا ہے رکتین بولنے تو غلط ہو جائے گا ارو رکعتن چار رکعت رکتین بولیں گے تو دو رکعت تو بے معنی ہو جاتے لہٰذا اربار رق آطین چار رکعت نماز قربت نہیں یہاں بھی صرف اور صرف اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد زور کی چار رکعت فرض اس نے سے پڑھا قرآ و سلی فرز یہاں پر بھی ذات کو ضعا سے ملانے فرض و ضو فرض و ظہری ادا انلی وجو بھی قربتاً اللّہ وسلی نماز پڑھتا ہوں فرض ظہری ظہر زوہر کی فرض نماز کو اداعن ادا ان ادا کے طور پر قضا کے مقابلے میں جب وقت کے اندر پڑھیں تو ادان بولیں گے لی وجو واجب ہونے کی بنا پر قربتا اللّہ صرف اور صرف اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد فرض کے بعد جو ہے یہ نماز فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں یہاں کیونکہ عام عادت ہمارا بات ہے چار رکت پڑھیں گے دو دو رکت پہ سلام پھیریں گے تو اس کی نیت یہ وسلی سنت ظہری رقین اللّہ وسلی میں نماز پڑھتا ہوں سنت ظہر ظہر کی سنت کا یعنی دو رکت قرآن اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کل ہم نے بتایا اللہ سے نزدیک ہونا ہاں کوئی ظاہرین مانوی قرف اللہ کے قرب یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا کیا جب یقینی بات بندہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے تو اللہ ہم سے نزدیک ہوا جتنا ہم اللہ سے نزدیک ہوگا تو یہ ظہر کی جو ہے چار آٹھ رکت سنت اور چار رکت فرش ہے ان میں سے پہلا چار رقط زیادہ تاقیدی پہلو رکھتے ہیں علوا اس کے بعد نوازا عصر عصر کو جو ہے آٹھ رقت سنتیں ہیں اگر آپ کو فرصت ہو تو آرٹ کے آٹھ آر پڑھنا ہے ورنہ ان میں سے چار رقط سنت کو زیادہ تاکیدی پہلے اس کو سنت رات وئی موقع کہا ہے ہاں جی؟ تو یہ جو ہے سپر جو ہے آٹھ رکت پڑیں چار رکت پڑھیں. پڑھیں پورا پورا عصر کے فرض سے پہلے پڑھنا ضروری بعد میں پڑھنا مقرو ہے عرض کی فرض نماز سے پہلے آٹھ رقط سنت عصر چار رقط چار سلام کے ساتھ اس طرح پڑھا کریں یعنی اسلی سنت عصر وسلی میں نماز پڑھتا ہوں سنتل عصر رقت قبط اللہ عصر کے سنت سنت تل اس میں تاق و لام سے ملیں گے وسلی سنتل عصر رقع تعین اللہ میں عصر کے سنت پڑھتا ہوں دو رقط قربۃََََََََََّ اللہ, اللہ کی قر فرضا مندی حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد عصر کی فرض چار رکھا تھے اس نیت سے پڑھیں وسلی فرض العاصر ذات کو لام سے ملائیں وسلی فرض العاصر ادا الجوبی قلب اللہ میں جو ہے عصر کی فرض نماز پڑھتا ہوں ادا کے طور پر الجوبی واجب ہونے کی بنیاد پر کوئی وجہ سے قول بطن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس وج مغرب کا تو فرض نماز پہلے پڑھی جاتی ہے سنت بعد میں پڑھی جاتی ہیں تو تین رقط نماز فرض و مغرب اس نے اچھے پڑھاؤ نہیں ہے وصلی فرض المغربی ادا الجوب قربتاً اللّہ فرض ول یہاں پر بھی ذات کو لام سے ملا وسلی فرض المغربی وسلی میں نماز پڑھتا ہوں فرض المغربی مغرب کی فرض نماز ادا ادا کے طور پر لی وجو ہی واجب ہونے کے بنیاد پر وجہ سے قول بدل اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد اور دعا دعائیں سب کو فارغ ہونے کے بعد پھر مغرب کی سنت کی نیت یہ ہے سنت مغربی چار رکت ہے دو سلام کے ساتھ وہ دو, دو رکب سلام پھینیں گے چار رکت تو نیت یہ ہے وسلی سنت تل مغربی رقطینی قلب وسلی سنت تل وسلی میں نماز پڑھتا ہوں سنت المعربی مغرب کی سنت رقطین دو رقند قربۃَََََََََََ اللّ اللہ كے قرب حاصل کرنے کے ليے اس کے بعد نماز عيشا جو ہے اس کے فرض پہلے پڑى جاتى ہے سنت بعد میں عشا کی دو ركت سنت بعد بیٹھ کر پڑى جاتى ہے دو رقت نماز كھانے تو چار فرض نماز نہیں آتی ہے اس کے فرض پہلے پڑ جاتے سنت بعد میں وسلی فرض ولاشا ادا الجو بھی قربتا الا یہاں پر فرض الزاد کو لامس ملا کے پڑھیں گے وسلی میں نماز وقت ہوں فرض العشہ عیشاء کی فرض نماز ادا ادا کے طور پر ہن خزا کے مقابلے میں لی وجو بھی واجب ہونے کی وجہ سے قربتا اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے عشاء کی فرض چار رقد فرض کی نماز نیت ہے اس کے بعد عیشہ کی فرض کے بعد ہاں جی عشاء کی سنت کے لیے آتی ہے اصلی عشاء کی سنت فرض کے بعد پڑھ جاتے ہیں وسلی سنت العشاء البل طاق و اللّام سے ملا کے پڑھنا ہے وسلی سنت العشاء رقطین قربتاً اللّہ وسلی میں نماز پڑھتا ہوں سنت العشیۂ عشاء کے سنت رقع تین دو رقت قربۃَََََََََ اللہ اللہ كے قرب حاصل کرنے کے ليے یہ ہماری ساری نیتیں عربی میں ہیں ہاں اگر کسی کو اس کی زبان کی غلط یا کسی وجہ سے عربی نہ سیکھ سکیں تو اس کا اپنی زبان میں اردو میں بڑھتی میں جس زبان میں یہ ہے تمام نیتیں فرض سنیتیں تمام نیتیں اپنی زبان میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر یہ عربی نہ نہ آ سکے تو عربی میں ادا نہ کر سکیں تو اپنی زبان میں اس کے ترجمہ معنیٰ مخہوم کو نیت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں قلب لال پڑھیں گے پھر نماز عشاء کے بعد نماز وطر ہمارے عام طور پر پڑھی جاتی ہیں ویسے نماز وطر تہجد کے نماز کا حصہ ہے کل گیارہ رقط چار رکت تاجد اور تین رقط وطیر ہیں ہاں کا بن خرمایا اپنی کتاب اولاد میں لینا جو لوگ تاجر کے وقت نہیں اٹھ سکتے ہیں تاجر کا نہیں اٹھ سکتے ہیں تو وہ وطر کو عیشاء کے نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں اگر جو لوگ تاجر کو اٹھتے ہیں ہمیشہ عادت ہیں تو وہ تحجد کے ساتھ پڑھتے ہیں وطر کو آصل طرقہ یہ سنت عیشا کے بعد نماز وال تیر تین رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ اس نے ہمارے عام عادت تو یہ ہے کہ عمر تین ہی جو ہے تاج و ترکہ عیشا کی سنت کے بات ہے ایسا نہیں ہے یہ اس کا اصل ٹائم تو عیشہ کے جو ہے یہ تحج کے ساتھ اس کا ٹائم ہے جو لوگ تحجد کے نہیں اٹھ سکتے ہیں وہ پہلے پڑھیں تاکہ تعوی نماز شب کے ثواب سے مکمل طور پر محروم نہ ہو جائے چونکہ نماز کا بہت زیادہ ثواب اور عجیب ہے اس وجہ سے تو یہ نماز جو ہے دو رکعت پہلے الگ پڑھیں ایک رکعت الگ پڑھیں تو بھی صحیح ہے تینوں رکعت کو وطر کے نیت سے بھی پڑھنا بھی صحیح ہے اس لیے ہمارے اسی طرح میں دو ترقہ بتاؤ لیکن دعوت میں ایک ہی ترکہ بتاؤ تین رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ تو نیت اس کی ہے اسلی صلاطلوطری صلاسہ رق آتن صلاثہ کے بعد رقتِن پڑھیں گے معنیٰ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جی صلاسہ رق آتن کول بتا تو سلیم میں نماز پڑھتا ہوں صلاح تلوطرفر کی نماز صلاح سارکن تین رقط اور بتائیں اللہ اللہ کے قرو حاصل کرنے کے لیے تو یہ نماز وطر کی نیت ہے باقی اس میں نماز اسی کے ذات نماز وطر پڑھنے کے بھی بتائیں تین رقط پہلی رقط میں الحم شریف کے پاس شرہ سب عزم رب العلیٰ یا یہ نہ ہو تو سر النا جلنا پڑیں گے اگر یہ بھی نہ ہو تو یاد نہیں ہے تو کوئی اور سورہ آپ پڑھ سکتے دوسری رقم میں عالم شریف کے بعد جو ہے سورہ کلآ الکافن پڑھیں گے پھر تشدد بیٹھیں گے ہاں جی دو رکط میں دو رقب تشدد پہننا پھر تیسری رقم میں عالم شریف کے بعد ہاں جی سرہ قلوال وحت پڑھیں گے سورہ اخلاق بھی پڑھیں گے سورہ فلاق بھی پڑھیں گے قلاء الدربن فلاق بھی القلاء الدربن ناز بھی پڑھیں گے اور آخر میں اشر کے قلوط بھی پڑھیں گے تو تیسری رقد میں چیزیں زیادہ ہیں ہاں جی چیزیں زیادہ ہیں شریف کے بعد قلقل قل والد بھی قلاد البن خلاق بھی قلاظ البن ناس بھی اس کے بعد پھر جو عشر کے قنون بھی پڑھے جاتے ہیں تو وزر کی نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں یہ ہیں کل تین رکعتیں جو لوگ تاجر کے ٹائم پہ نہیں ہو سکتے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وزر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو آج کے کی درس ہم یہیں پر انتفاق کریں گے آگے انشاءاللہ کل اللہ کلوڑیں